فلما جن آلے ہنگلین جب ان پر رات جو ہے اس نے تاریخی کر دی رات اور انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو قال ہاضا ربی انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے یہ گویا کے کہنے کیا ہاں یہ میرا رب ہے اب یہ سوالی انداز بھی ہو سکتا ہے پھر سائن اف ایکسکلمیشن ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کہنے کے لیے کہ یہ رب ہے یہ انٹروگیشن کا بھی ہو سکتا ہے ہاضا ربی فلم جب وہ ڈوب گیا تو کہا بھائی یہ ڈوب جانے والی شہر تو پھر میں تو پسند نہیں کر سکتا کہ میں اس کو اپنا خدا مان لوں یہ قوم جو تھی ستارہ پرست بھی تھی بت پرست بھی تھی ستارہ پرست بھی تھی اور نمبر تین شاہ پرست بھی تھی تینوں قسم کے شرف اس قوم میں موجود تھے کہ جس میں حضرت ابراہیم بھیجے گئے یہ یا عراق آج کا عراق سابق بےبیلونیا اس کا ایک شہر ار اس شہر کے بھی اب کھنڈ نکل آئے ہیں کھدائیاں ہو چکی ہیں شہر اُر میں پیدا ہوئے ہیں پھر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین گئے ہیں اور پھر حضرت اسماعیل کو آباد کیا ہے حجاز میں اور اپنے بیٹے حضرت اصح کو آباد کیا ہے فلسطین میں تو یہ ان کے ذہن میں رکھیے اور اس وقت عراق میں یہ شرک جو ہے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے کہ ان کے یہاں بت پرستی بھی تھی ستارہ پرستی بھی تھی اور تیسرے یہ کہ بادشاہ بھی نوروز جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اس کا مکالمہ جو ہے جو اس نے کیا تھا وہ حضرت ابراہیم سے وہ سورہ بکرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ امید میں بھی اختیار رکھتا ہوں جس کو چاہوں زندہ رکھوں جس کو چاہوں مار دوں پلما را قمر ابازی نے دیکھا چاند چمکتا ہوا کال حاضہ ربی کہاں ہاں یہ, یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے رب پلما افلا کال لم جہدنی ربی جب وہ بھی ڈوب گیا غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر میں تو قومی ذالباء الین میں سے ہو جاؤں گا بولا کہ ابھی یہ الفاظ ہیں کہ جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی ان کا اپنا ذہنی اور فکری ارتقاء ہو رہا ہے میں نے کہا تھا کہ الفاظ سے وہ تبادل ہوتا ہے لیکن یہ کہ ان دونوں چیزوں کو دونوں سائڈس کو ناپ تول کر جو رائے بنتی ہے وہ دوسری پلما راج شمس باز کا تن جب دیکھا سورج بہت چمکدار ہاضا ربی ہاضا اکبر تو بھگوان ہاں یہ ہے رب یہ سب سے بڑا ہے لما فلک جب وہ بھی ڈوب گیا کالا یا قوم این بڑی کو انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں تو بڑی ہوں اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریف ٹھہرا رہے ہو اینی وجہ فتل حدیفہ میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے اپنا چہرہ جو ہے ادھر کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا یکسو ہو کر ما انا من المشرقین اور میں مشرکوں میں سے نہیں وہ حاجہ اب اس پر محاجہ کیا ان سے ان کی قوم نے وہ عجدت بازی شروع کر دی یہ تم نے کیا کہہ دیا سارے دیویوں کی نفی کر دی سارے ستاروں کی نفی کر دی ہر چیز کی نفی کر دی اب تم پر مار پڑے گی فلاں دیوی کی اور فلاں ستارے کی نوسط جو ہے اس کا تم نے انکار کیا تیار ہو جاؤ اب تمہارے اوپر شامت آئے گی انہوں نے فرمایا مجھ سے محاذہ کر رہے ہیں حجت بازو کر رہے اللہ کے بارے میں جبکہ اس نے تو مجھے ہدایت دے دی مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے ولہ خواب و معاق نکون اور مجھے کوئی خوف نہیں ان استھیوں کا جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو مجھے کوئی خوف نہیں اللہ یہ ربی شاعر ہاں اللہ کو چاہے میرے ساتھ کی کوئی تکلیف مجھے آ جائے آزمائش آ جائے تو ٹھیک ہے میرا رب ہے لیکن مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں نہ تمہارے کسی دیوی کا نہ دیوتا کا نہ کسی ستارے کی نہ استع کا اور نہ کسی اور کا لا خاف ما ماتشکون ابھی تم جس کا مجھے ڈراوا دے رہے ہو مجھے ان میں سے کسی کا کوئی خوف نہیں اللہ یش ربی شع الا یہ کہ میرا رب میرے لیے کچھ چاہے جو چاہے وسے عربی کل شعین علم یقیناً میرا رب جو وہ تو ہر شے کے علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے افلاطا تدک تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تم نہیں سوچتے نصیحت اخذ نہیں کرتے وقت و معشرت تم میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے بلا تخافون اشرق تم بلّا جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے ماں علم نزل بھائی علیہ سلطانہ اور ان ہستیوں کو شریک ٹھہرا دیا ہے جن کے لیے کہ اللہ نے کوئی سلطان کوئی صنعت نہیں اتاری ہاں اللہ نے اپنی کتابوں میں کوئی صنعت اتاری ہوتی عقل انسانی میں اس کی کوئی بنیاد ہوتی تو کوئی بات نہیں ہوتی نہ عقل میں نہ فطرت میں نہ کسی آسمانی کتاب میں کسی معبود کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ہی نہیں بہ و اقافما اشک تم ولاش تم بلّہ معلوم نظر بحی الحم سلفانہ فائع الفریق حق و بل ام تم تم کا نمون تو اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقین میں سے یعنی ایک بود ہے ایک اللہ, ایک اللہ، اللہ وحید پر ایمان دکھتا ہے ساری قوت اس کے ہاتھ میں ہے سارا اقتدار اس کا ہے کے جو ہیں وہ ان کو بھی مانتے ہیں امن اور چین اور سکون کس کو میسر آئے گا کل بھی چین روحانی اطمینان اور سکون ایو احق فریق ان دونوں میں سے مبحدین اور مشرقین میں سے امن سکون اطمینان چین اور راحت کا کون زیادہ حقدار ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو اور اس کا جواب خود دیا الگ آمن و بس ایمان یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان پر کسی طرح کے شرک کی آلودگی نہ ہونے دیں یہاں لفظ ظلم آیا ہے ظلم کسی چھوٹے گناہ کو بھی کہہ سکتے ہیں اسی لیے اس پر صحابہ گھبرا گئے تھے حضور کون شخص ہوگا کہ جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو اور نہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کوئی شخص بھی یہ جو مقام ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کا جو اور اس کا دار نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا نہیں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے پھر آپ نے سورہ لقمان کی آخ پڑھی اس میں فرمایا کہ ان نشر کا ظلم العظیم بھائی کال الکمان البن ہی یا بنیا بلّہ ان نشر کا نظم یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے یعنی ایمان ایسا ہو کہ جو شرک کی ہر آلودگی سے پاک میں یہاں پھر تذکرہ کیے دیتا ہوں شروع میں بھی آج کیا تھا شرک کسے کہتے ہیں شرک کی قسمیں کون کون سی ہیں کون کون سے بھیس بدل کر یہ شرک آتا ہے باہر رنگے کے خاہی جاما می پوش من را قدر شناسم تم چاہے کسی بھی رنگ کا لباس پہن کے آ جاؤ میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا تو قد سے پہچاننا جو ہے شرک کا آسان نہیں ہے بھیس بدلتا ہے یہ اس کے لیے ضروری ہے اور آج کے دور میں شرک کس کس شکل میں موجود ہے اس کا سمجھنا بہت اہم ہے اس موضوع پر میرے چھ گھنٹے کے کیسٹ موجود ہیں اللہ دین عامن الم البصوان ظلم یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی نو کے شرک کی آمیزش نہ ہونے دی وہ لائے کا لحم العم ان کے لیے ہے امن اور وہی وہ ہوں گے راہیاب یہ امن اور ایمان اور اسلام اور سلامتی کا جو آپس میں تعلق ہے لفظی اعتبار سے وہ اس دعا میں بہت نمایاں ہو جاتا ہے کہ جو حضور ہر نیا جو چاند دیکھتے تھے ہر مہینے کا دعا مانگتے تھے اللہ اہل علینا بالامن امن ول والاسلام و اسلام اللہ یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اس نئے چاند کے ساتھ ہلال کے ساتھ اسے ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ تو یہ بڑا گہرا رب ہے ان الفاظ کے اندر میرا چھوٹا سا کتاب کیا ہے قرآن اور امن عالم آج سے شاید کوئی میں سمجھتا ہوں کہ تیس بتیس سال پہلے کی تقریر تھی میری کی. لیکن وہ ان موضوعات پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر لیکن بہت مفید ہے فرمایا بستل کا حجت و ابراہیم آلہ قومی اس کا میں حوالہ دے رہا تھا یہ پوری سرگوش بیان کر کے اب فرمایا یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کے قوم کے خلاف یہ سارا محاجہ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کر رہے تھے بظاہر اس کو طوریہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا ایک ہوتا ہے توریا تو یہ ہے کہ آپ کہیں کوئی بات ایسی کہ جو جھوٹ تو نہیں ہے لیکن جس سے سننے والا مغالطے میں مبتلا ہو جائے مثلا حضرت شیخ الحین رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جی زمانے میں جو وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور وہ ہرمین شریفین میں تھے مکہ مکرمہ میں تھے وارنٹ نکلا ہوا ہے اور شریف حسین والی مکہ جو ہے اس کے سپاہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہے مولوی ہندوستانی جو ہے جو بالی ہے انگریزوں کا اس کو پکڑا جائے اب یہ ایک جگہ پر یہ کہیں کھڑے ہوئے تھے تو ایک شرطے نے آ کر جو وہاں کا سپاہی تھا پوچھا ان کے بارے میں محمود الحسن کو جانتے ہو کہ یہاں جانتا ہوں وہ کہاں ہے محمود الحسن کہاں ہے تھوڑا سا دو قدم پیچھے ہٹ جگہ ابھی یہی تھے جھوڑ تو نہیں بولا نا دو قدم پیچھے ہٹ کر کہا ابھی یہی تھے بالکل سچ بولا اس نے سمجھا ابھی یہی تھے دوڑا ادھر دوڑ گیا اپنے نکل گیا اس کا نام ہے توریا یہ جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ سننے والے کو مغالطہ بھی ہو گیا اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں یہ توریہ کا انداز جو ہے وہ بہت ہے تاکہ لوگوں کو جیسے جب بتوں کو سب کو توڑ دیا تو کہا کہ اس نے توڑا ہوگا یہ جو بڑا ہے جو صحیح سالم کڑا ہوا بڑا بت اور تیشا بھی جو ہے جس نے توڑا تھا سب کو وہ اس کے گردن میں لگا دیا کہ یہ جو ہے جو آلہ ہے اعلی واردات بھی اسی کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے اور یہ سالم ہے باقی سب پوٹ گئے ہیں تو کرائم کی شہادت بھی ہے یہی ہے پکڑو تو یہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ سوچیں دونوں بینی پر آمادہ ہو جائیں یہ ہے میرے نزدیک آیات کا محل یہ ہے وتیل کا حد جتنا تین ابراہیم اعلیٰ قومی اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے عطا فرمائی ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف نرف اور درجات من نشا ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہم نے ابراہیم کے درجے بہت بلند کیے ہیں ام نرمبا کا حکیم اور عالیم حکیم اور عالیم ہے وہ نہ اسحاق و یعقوب اب وہ گلدستہ شروع ہو رہا ہے اور ہم نے اسے عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا یعقوب جیسا پوتا کلر سب کو ہم نے ہدایت دی وہ روحان حض نامن اور روح کو ہم نے ہدایت دی تھی ان سے بھی پہلے ببن ضروریتیں ہی اور ان کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے داود ابا سلیمان ابا ایوب ابا یوسف ابا بوسا و ہارو کیسے کیسے عظیم نبی ہم نے اٹھائے داود جیسا بادشاہ سلیمان جیسا بادشاہ ایوب اور یوسف اور بوسا اور ہارو وہ قزال کا اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں محسنین کو یہ لوگ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی اس بلند ترین منزل پر فائز تھے جس کو ہم پڑھائے سورہ معدہ میں کہ سمت تقاحب المحسنین و ذکری و یا و عیسیٰ ویاس وزیر بران زکری جیسے نبی یا جیسے نبی عیسی علیہ عیسیٰۃ ویاس کل من منسوح یہ سب کے سب نیک وقتوں میں سے تھے وہ اسماعیل وسا و یونس و لوتا اور اسماعیلوت کل الفنا عالمی سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی ومن آبائے ہم اور ان کے آبا و اجداد میں سے بھی ضروریات اور ان کی نسلوں میں سے بھی اخبار ہیم اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بس جب نا ہم نے ان کو چن لیا پسند کر لیا سلیکٹ کر لیا وہ ہدے نہ ہوں ملا سراف مستقیم اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف ظاہل حد اللہ یادید ہی مین شاہ بن بادی یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کی وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے ان کے بھی سارے اعمال حق ہو جاتے ہیں شرک اتنی بری شرف اتنے اونچے اونچے مراتب اتنے اعلی اعلی مقامات اللہ کی محبوب شخصیتیں ولم پیغمبر اور یہ عظیم انبیاء لیکن بالفرش یہ سمجھانے کے لیے ضائع بات کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ شرک کرتے لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے شرک وہ شہ ہے ان اللہ لا یکر و بھی فرمون اگر وہ شرک کرتے تو ان کے بھی تمام آماد ہفت ہو جاتے الاکل لذین آتے نا کتاب امر حکم النبو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اپنی حکمت اور شریعت سے نوازا نبوت سے سرفراز فرمایا وہ یقر بےحاء اور اگر کفرانے نعمت کریں یہ لوگ اس کی یہ جو آیات اب اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ان آیات کی اب ناشکری کر رہے ہیں قفران نعمت کر رہے ہیں اگر وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور نہیں کر رہے فقر وکل نہ بےحا کومن لہسو بےحا بے تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کرے گی یعنی یہ کہ مدینہ کے انسات انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے مکے کے یہ لوگ جو ہیں اگر ناقدری کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری باتیں جو ہیں اب تک دس گیارہ برس ہونے کو آ گئے ہیں اس کے نتائج جو ہیں بڑے ہی کم سے کم یہ کہ مایوس کن نہیں تو دل شکن ضرور ہے محمد جیسا مبلغ اور رسول اور اور دائی اور مربی اور مذکی اور معلم اور دس بارہ برس کی جدو جوہت میں بمشکل ڈیڑھ سو دو سو آدمی پہلے دس برس میں جو بمشکل سوا سو آدمی تو یہ ہے کہ اس اعتبار سے پہ یکر بےحا ہاؤ اگر یہ لوگ کفران نعمت کر رہے ہیں ان کا فقر وکل نہ بےحا تو ہم نے مقرر کر دی ہیں کچھ اور لوگ قومن ایک ایسی قوم لہسو بہا بکافرین جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے کچھ پتہ نہیں ہے ہماری جو دعوت رجرآن ہے جو کہاں کہاں پھیل رہی ہے پاکستان میں ٹی وی پر بینڈ ہے میرا درس نہیں آ سکتا انڈیا میں دوردرشن کبھی کبھی دکھا دیتا ہے دلّی سے خبر آ جاتی ہے کہ دور درشن پہ میرے کبھی کیسٹ جو ہیں ٹی وی کے درس دکھائے جا رہے ہیں بامبے میں جو کیبل ٹی وی ہے آٹھ ہزار فیملیز ہیں جو ہر ہفتے دو مرتبہ میرا درس قرآن دیکھ رہے ہیں کیبل ٹی وی پر اور وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے چاہا ہے کہ اب ان کو ایسی اس کی ریکارڈنگ مل جائے کہ اسے اس سیٹلائٹ کے اوپر لے جا سکے اور یہ کہاں ہو رہا ہے بھارت میں دارالکفر میں اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو اگر ناقدری کرنے والے ہیں گرفتار چینیاں احرام و مکی خفتہ کا در چینیوں نے تو احرام باندھ لیے اور مکی جو ہے ابھی سویا ہوا ہے بتا کی وادی کے اندر ابھی اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھے وہ بھی احرام باندھے تو یہ بار آج یہ آج بڑی اہم اس اعتبار سے آج کے دور میں خاص طور پر یہ ہے کہ کوئی مایوسی انسان کو ہونی چاہیے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کہاں یہ بات پھیل رہی ہے ممکن ہی نہیں ہے مجھے معلوم ہو کہ میرے کیسے کہاں کہاں پہنچ گئے وہ تو جہاں کہیں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں سنتا ہوں کوئی کہتا ہے میرے پاس تین سو کیسے آپ کے ہیں کوئی کو ملتا ہے میں پاس اتنے کیسٹ آپ کے ہیں میں سنتا ہوں اب یہ دعوت پھیل رہی ہے اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس جگہ پر یہ جڑ پکڑے زمین کے اندر اور یہ انقلابی دعوت جو ہے قرآن کی وہ وہاں تناور درخت بنے ایک تحریک زبردست انقلابی اٹھے فیم یکفر بےحا الا فقت وق وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا حا بِهَا بِكَافِرِينَ اگر یہ اس کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ آزردہ خاطر نہ ہو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر لیا ہے کہ وہ ان کی اس کی ناقدری نہیں کریں گے الاائے کلین حد اللہ ہُ فب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی یہ سترہ نام جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں ہدایت دی تھی فب ہدا تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے یہ بہت اہم نقطہ ہے جو یہاں پر نوٹ کر لینے کا ہے کہ جو بھی سابقہ انبیاء کے معاملات کہیں آئیں اور ان کی نفی نہ آئے وہ چیز گویا کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی وہ چیز جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں اس کی پیروی کریں اس کو مانیں چنانچہ اسی اعتبار سے یہ رجم اور قتل مرتد یہ دو صلاحیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں اہل سنت نے اور سب تمام مسلمانوں نے یہ لی ہے کہ رجم کی سزا قرآن میں نہیں ہے یہ سابق شریعت کی سزا ہے جس کو حضور نے برقرار رکھا ہے قتل مرتد کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے یہ بھی سابق امت کے سابق شریعت کی سزا ہے جس کو برقرار رکھا گیا ہے جب تک کسی شے کی نفی نہ ہو جائے ثابت جو بھی شریعت ہے اس کی اس وقت تک یہ ہے کہ وہ چیز بھی لاگو رہے گی فرمایا اللہ کا لوین حضر اللہ کا بہدا مقرر اللہ اجرن اور کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجن کا طالب نہیں ہوں میں نے تم سے کوئی مہنتانہ کا بھی طلب نہیں کیا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا ان ذکر للال امین یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے نصیحت ہے جو چاہے اس سے قصبے فیض کرے جو چاہے اس سے نور حاصل کرے جو چاہے اس سے صحیح صراط مستقیم تک کی رہنمائی اخذ کر لے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے عل و اللہ للعالمین یاد دہانی اور نصیحت تمام جان والوں کے لیے بارک اللہ علیم فرقرآظیم و دفاعی مئیا کم بلا وسطی